على رسولة الكريمة ونعره أرسل الله وشيطان من بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الذين آمنوا لا تأخذوا أصباتكم طرق صوتكم دمي ولا تزحروا لبرورة القرم تجدوا بعطكم لبعض تحقق أعمار محمد لا تشعرون صدق الله للعظيم إن الله وملائكة أولي على النبي جائنك الذين عمدوا صلوا عليه وسلم تسليم صلى الله على النبي باتباله وعلى حافظه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا, يا الله سرحو سرحماری گیا کمی ببلو سلح ہماری قیا شی عظم و طایت کریمہ کی روشنی میں گزشتہ جمع جو میں نے قیام کیا تھا وہ آپ کے ذہن میں ہوگا اور اس کا خاکہ کچھ نہ کچھ ضرور تصور میں ہوگا اسی بیان کو اور آگے بناتے ہوئے کچھ باتیں پھر اسی حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ مقام اور یہ پہلو بہت ہی اہم اور ایسا اہم کہ جس کا تعلق ایمان کے قائم رکھنے اور ایمان کو باقی رکھنے سے لیں اس لیے اس بارے میں مزید فرق کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے یہ عائد کریمہ اللہ تبارک تعالی نے سرکار دعار سب وسلم بارگاہ کے آداب ان کی حاضری کی عظمت کا ذکر کیا ہے اور یہ ظاہر کیا کہ اس کے نبی کی بارگاہ میں آباد بھی سیب نہیں دیتا اور یہ بھی ان کی شان کے لائق نہیں اور یہ کھیل بھی ایسا ہے کہ جس سے سارے عمل اکارت اور غارت ہو جاتے ہیں اور پھر یہ کہ صحابہ رام رضوان اللہ تعالی عرح مجمعین کہ جو امت میں سب سے زیادہ مقرر اور سب سے زیادہ وسیلت والے ہیں ان سے بھی اگر کوئی ایسا فیل کوئی ایسا عمل اگرچہ ان کا قصد نہ ہو اور ان کا ارادہ نہ بھی ہو تب بھی انہیں خبردار کیا جا رہا ہے اور انہیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل عکارت اور برباد ہو جائیں تو اس طرح کا کوئی فیض اور عمل کہ جس سے بارگاہ مصطفیٰ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام سے حق کر ان کی شان کے جو مناسب نہ ہو ایسا قول و عمل اور ایسا شعر اگر ثابت ہو جائے تو یہ زندگی بھر کی نیکیوں کے برباد ہو جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے لہٰذا اس بادشاہ میں بہت ہی معدب اور بہت ہی ادب کے ساتھ رہنا ہے اور کوئی بات ایسی نہیں سادت کرنی ہے کہ جس سے ایمان اور عمل سارے کے سارے برباد ہو جائیں اور یہ حکم قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے یہ صرف حیاتِظاہری تک کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک کے لیے جو ہے یہ ہر اہل امام کو یہ حکم ہے کہ وہاں محتم اور بہت ہی ادب کے ساتھ جو ہے رہے نہ آواز بلند کرے اور نہ کوئی ایسا فعر کرے کہ جو بارگاہ مصطفیٰ کے خلاف ہو کہ جو وفداد کا خلیفہ ہے حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اربعہ میں سے ان کے ساتھ مدینہ طیبہ کی خاطری ہو رہی ہے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہے ہارون تشہیر مواد شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزۂ ادہر کہ حاضری کے موقع پر واضح شریف میں بلند آباد سے گفتگو کرنے لگتا ہے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کو متنوع کرتے ہیں خبردار کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو تم کس کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہو کیا تمہیں خبر نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بارگاہ کے کیا آداب سکھائے ہیں اور کس طرح سے قرآن کریم میں قرآن کریم میں آیات کریمہ نازل فرما کر اپنے حبیب کی بارگاہ کی تعلیم دی ہے کیا تم اس سے بے خبر ہو چکے ہو تمہیں خبر نہیں کہ یہاں ایک بارے میں یہ فرمایا کہ لا فوق ترخو وسعتی کہ تم اپنی آواز نبی کی آواز سے مقدم نہ کرو تم ان کی بارگاہ میں پیش ہو اور بآ بلند گفتگو کر رہے ہو کہ کیا ہے حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کا یہ مسئلہ سن کر اور ان کی طرف توجہ دلانے سے جناب وہ لذب اندام ہو جاتا ہے حضرت امام مالک کی عالمانہ شان ان کی جو ہے یہ گفتگو اس سے وہ حیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور انتہائی ادب کے ساتھ جب سلام عرض کر چکا ہوتا ہے تو پھر مام مالک رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے اس طرح سے ہارون رشید عرض کرتا ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں سلات و سلام کا نظران نذرانہ تو عرض کر چکا ہوں اب مجھے یہ بتلائیے کہ میں بارگاہ خداوندی میں دعا کرنے کے لیے کیا میں اپنا رخ رخت قبلہ کی طرف کر لوں تو یہ بات اور یہ مسئلہ ہارون رشید نے امام مالک سے اس لیے یہ دریافت کرنا چاہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موازن شریف میں صلاحۃۃ السلام عرض کرنے کے موقع پر اور اس مقام پر جب کھڑا ہوا جاتا ہے تو سورج کا اس طرح سے بنتی ہے کہ چہرہ تو مواز شریف کی طرف ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف ہوتا ہے وہ ورو غضور کے جو ہے وہ سنافرت کرنے والا کھڑا ہوتا ہے اور پیٹھ کعبہ کی طرف ہوتی ہے تو اس لیے حضرت امام مالک سے ہارون رشید نے یہ ارتھ کیا کہ اب میں دعا کروں تو کیا میں اپنی پیٹھ حضور کے چہرے انور کی طرف کر اور اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لوں تو ایسا کر سکتا ہوں یا نہیں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس موقع پر یہ سمجھایا اور یہ مسئلہ تفصیل سے ہارون رشید کو سمجھایا کہ کئی فر ولی بہو و بصیرتوں کا وصیرت ابھی کا عدم اے ہارون رشید تو کیسے ان کے چہرے ان سے اپنا چہرہ جو ہے تم پھیل سکتے ہو حالانکہ وہ تو تمہارا بھی وسیلہ ہے اور تمہارے باپ حضرت عالم کا بھی وسیلہ ہے مطلب یہ ہے کہ تم دعا کرنے میں اپنا چہرہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور ہی کی طرف رکھو اور حضور کے روبرو ہی رہو تمہیں جو ہے دعا میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے دعا کرنا ہے اور ان کو تم اپنا شفی بنا کر بار کا میں دعا کرو تو یہ تمہارا ان کے وسیلے سے دعا قبول ہوگی نہ صرف یہ کہ تمہارا وسیلہ ہے تمہارے دعا کی قبولیت کے لیے جو یہ ذریعہ ہے بلکہ ان کے وسیلے سے تو حضرت سیدنا نو علیہ وسلم کی دعا میں قبول ہو چکی ہے تو اس لیے تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ سرکار تعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے جو ہے ہٹا تمہیں جو اس کی ضرورت نہیں ہے قربان چاہیے حضرت ممالک رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے علم و عرفان کے کہ انہوں نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ جب پارک آئے مصطفیٰ میں حاضری نصیب ہو تو پھر اس وقت وہاں حاضری دیتے ہوئے اور سلام عرض کرتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے اپنا چہرہ جو ہے سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کے روبرو رکھنا ہے اور یہی جو ہے ادب کا تقاضا ہے اور یہی وہاں کی حاضری کی مقبولیت کا تقاضا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے وہاں پر تم اپنا چہرہ حضور کے چہرے سے جو ہے کما پھیر لو تو پتہ یہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار عقص کی حاضری کا ادب یہ ہے اور یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ حضور کی حاضری کے آداب ہمارے تمام فکہ نے اپنی اپنی کتابوں میں اور اپنے اپنے فتحوں میں بڑی شرح و بس کے ساتھ جو بیان فرمائی ہے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اپنے آپ کو حنفی کہنے والے اپنے آپ کو مقلد کہلانے والے کس طرح سے ان مسائل سے جو ہے عدم توجہ بڑھتے ہوئے ہیں اور پتہ کچھ ڈالے ہوئے ہیں یہ یعنی انانیت اور ہر دھرمی اور زد کا ایسا پہلو ہے اور ان پر یہ بھوت ایسا سوال ہے کہ انہوں نے ایسے مسلمہ مسائل کو نظر انداز کیا ہوا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ہماری کتب فتح میں مایا ناز کتاب اور بہت ہی مسلم اور معتمد اور مستند جو ہے فتح کی کتاب عالم گیری جس کو عرب و اجب میں ایک مقام حاصل ہے اور اہل عرب اس فتع عالم گیری کو ہندی کے نام سے یاد کرتے ہیں اور ہندی کا نام دیتے ہیں فتح ہندیہ اس کو کہتے ہیں اور ہمارے یہاں فتح عالم گیری کے نام سے مشہور ہے اور بڑی مقصود کتاب ہے اور یہاں ہمارے جتنے بھی دار اللوم ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ مقلدین کے اپنے آپ کو جو حنفی کہلاتے ہیں ان میں یہ موجود ہے چھ جلدوں پر مشتمل ہے اور ہر ہر جلد جو ہے سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہے اور برسوں سے اس کو سامنے رکھ کر جناب فتوی دیے جاتے ہیں لیکن جب یہ مقام آتا ہے تو نظر انداز کر دیتے ہیں اور جناب اسی فتح و عالمگیری میں سرکار کو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاضری کے آداب تعلیم فرمائے ہیں لکھا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے قطر کی حاضری ہو اور مبادہ شریف میں وہاں پر پہنچے ہو تو وہاں کس طرح سے کھڑے ہو فرمایا کہ یتیب کما یت و کہ اس طرح سے کھڑے ہو جس طرح سے کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یعنی دس پستا ہاتھ باندھ کر اس طرح سے حاضری دی جائے اس طرح سے وہاں سلاد و سلام عرض کیا جائے گا تو آپ دیکھیے کہ یہ مسئلہ عالم عالمگیری میں بھی ہے اور ہمارے اخلاق کا یہ معمول رہا ہے لیکن جو حضرات وہاں تشریف لے جا چکے ہیں اور اس فقیر و خطیر اور ناچیز کو سن 1987 میں اور پھر 1988 میں اور پھر انیس سو پچانوے میں اور پھر عمرے کے لیے انیس سو چھیانوے میں وہاں پر حادثے کا شرف حاصل ہوا ہے تو دیکھا ہے کہ خواہ وہ جو ہے کسی بھی ملک کے مسلمان ہوں اور خواہ جو ہیں وہ افغانی ہوں یا چداری ہوں یا مصری ہوں یا کسی بھی خطے کے وہ مسلمان ہوں عالم ہوں کہ عوام مشاعر ہوں کہ جناب اور دوسرے جناب سب وہاں پر ہاتھ باندھ کر باجہ شریف میں سلاد السلام عرض کرتے ہوتے ہیں اور جناب دعا کرتے ہوتے ہیں لیکن جن جن کے دلوں میں گستافیاں اور جن جنہوں نے اپنے قول و فیل سے اس بارگاہ گاہے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب کو ختم کرنے کے لیے اور طرح طرح کی گستافیوں بھی ادبیاں کی اپنی کتابوں میں لکھا وہ بے ادب اور بے نصیب لوگ وہاں پر اہل امام کو اور ان مسلمانوں کو کہ جو حضور کے مواد شریف میں حضور کے روبرو اپنا چہرہ کیے ہوئے صلاح السلام کا نظرانہ عرض کرتے ہیں تو منع کرتے ہیں ان کو ڈانٹتے ہیں ان کو ڈبٹتے ہیں اور جناب ان کا رخ پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے بے ادب اور ایسے بے نصیب کہ اپنے سری سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مواد شریف کی طرف کیے ہوتے ہیں کیا وہ بارگاہ مصطفیٰ آپ غور فرمائیے کہ یہ آئے جو میں نے گذشتہ جمعہ اس اس کی روشنی اور اس کے حوالے میں میں, میں نے بات عرض کی تھی آپ ذرا اندازہ کیجیے کہ اللہ رب العزت کو سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہر وہ معاملہ ہر وہ بات کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علی صدم کو صدمہ پہنچتا ہو ذرا سی بھی معمولی سی تکلیف پہنچتی ہو بے ادبی اور استادی تو بہت ہی جو ہے یعنی بدنصیبی اور ایمان سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھنے کی بات ہے اس بارگاہ کے ادب میں ذرا سی بھی کمی جو ہے پیش آئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے خبردار کیا ہے کس طرح سے متنوع کیا ہے اس واقعے سے آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن قریب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا سورہ احزاب میں کہ معاملہ یہ تھا واقعہ یہ ہے کہ جب آپ نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبد فرمایا تھا اور نکاح کیا تھا اور اگلے روز دعوت ولیمہ کی حضرات صحابہ کرام رضا تعالیٰ علیہ مجمعی دعوت ولیمہ میں شریک ہوئے اور کھانا چھوا کھانا کھانے کے بعد کچھ حضرات بیٹھ گئے کچھ تو تشریف لے گئے اور کچھ حضرات جو ہیں بیٹھے ہوئے حضرات صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنے لگے تو اللہ تبارت مطالعہ تو یہ سب معلوم ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار تشریف لاتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن آپ اپنے خلق عظیم کے پیشے نظر ان حضرات سے یہ نہیں فرماتے کہ تم اٹھ کر چلے جاؤ لیکن بار بار آپ تشریف لا رہے ہیں آخر اللہ تبارت فرمایا کہ اے اہل ایمان تم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر میں بغیر اجازت کے پرن داخل مت ہو اور جب تم داخل ہو جاؤ تو پھر کیا کرو کہ آپس میں تم گفتگو شروع مت کر دو اور تم جو ہے کھانا پکنے کا انتظار مت کرو جب تمہیں بلایا جائے تو جب تم آؤ اور پھر داخل ہو اور جب تم فیدہ تائم تم جب جب کھانا کھا چکو تو فن کا تم اٹھ کر چلے جاؤ اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اخلاق کریمانہ کے باعث فیض تعلیم ان تم تمہیں جو ہے وہ منع نہیں کرتے تمہیں جو ہے وہ یہ نہیں فرماتے کہ تم اب ان کے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ لیکن اللہ تبارک بالہ لا تاجی من الحق اللہ تعالی جو ہے تمہیں حق بات بتلانے سے نہیں رکتا وہ تمہیں حق بات سمجھائے گا اور بتلائے گا تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ جب تم کھانا کھا چکو تو بلا مستان سین علی حدیث تم جو ہے بنا بیٹھ کر باتیں کر کر دل مت پھیلاتے رہو اس سے میرے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے ان کو جو ہے خدمہ پہنچتا ہے ان کو اذیت پہنچتی ہے تمہاری م... تمہارے لہٰذا تم جو ہے ایسا مت کرو اور تمہیں صبر ہے کہ یہ معاملہ کتنا سنجیدہ کتنا سنگین ہے اور کتنا جو ہے سخت ہے کہ تم یہاں پر بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر کر اپنے دل پہلاتے رہتے ہو نبی کریم کو تکلیف پہنچتی رہتی ہے وہ کام کرم طلبہ عظیمہ یہ بہت سخت گنا کی بات ہے کہ تم جو ہے آپس میں بیٹھ کر وہاں پر گفتگو شروع کر دو بابا دیکھیے کہ جس بارگاہ میں اللہ تبارک پر بیٹھ کر گفتگو کریں اور سرکار دعالم کو اصلیت پہنچے تو اللہ تبارک وہ تو کچھ نہیں فرما رہے اللہ تبارک آپ کی طرف سے جو ہے ان کو یہ عذاب سکھا رہا ہے تو جس بارگاہ کے یہ عذاب ہو تو آپ ذرا اپنے اپنے ایمان سے ہی پوچھیں اور خود جو تصور کریں کہ پھر جو ہے جناب اس بارگاہ میں جناب ان کے روبرو ان کے چہرے اقدس کے سامنے کوئی گستاد اور بے ادب اپنے سرین اور اپنی پیٹ کر کر کھڑا ہو تو یہ کتنی جو ہے گستادی ہے کتنی بے ادبی ہے اور کیسی یہ شکاوت ہے کہ ذرا خیال نہیں آتا ان کو کہ جناب ہم کہاں کھڑے ہیں کس کی طرف اپنی پیٹ اور اپنے سرین کیے ہوئے ہیں تو ایسا اور سرکار کی بارگاہ میں جو بے بےعدمیاں اور بے باقیاں گستابیاں کی جاتی رہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ تو یہ آداب تعلیم فرمائے اور یہ سکھائے اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جنہوں نے اس بارگاہ کے آداب پہ پر عمل کیا ہے اور وہاں پر مدد رہے ہیں تازی مدد کی ہے وہ دین و دنیا میں کامیاب اور سرخروح ہوئے ہیں بڑے انعام و اکرام پائے ہیں لیکن میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جنہوں نے اس بارگاہ میں بے ادبیاں اور گستاخیاں کی ہیں وہ دنیا میں بھی فلیل ہوئے ہیں اہل دنیا میں بھی جو ہے ان کی ذلت کو اہل دنیا نے دیکھا ہے اور بخاری شریف کا یہ بات ہے مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ اور میں اس لیے ارض کر رہا ہوں کہ تاکہ جو ہے سبق حاصل کیا جائے اس سے درس حاصل کیا جائے اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھا جائے بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے کہ ایک نصرانی جب ایمان لے آیا اور اتنا جو ہے وہ یعنی حضور کے آہ آہ قریب ہوا کہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنا کاتب وحی بنا دیا اور یہاں تک کہ اس شخص نے بقرہ اور سور عال عمران بھی حفظ کر لی تھی لیکن جب شکاوت اور بدبختی مسلط ہوتی ہے تو پھر حقیقت جو ہے وہ نظر نہیں آتی بدبخت کہنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو اتنا ہی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا کہ میں لکھ کر ان کو دیتا ہوں جی کہنے لگا اور اس طرح سے بے ادبی اور گستافی کا مظاہرہ کرنے لگا کہ ان کو تو جو ہے کچھ خبر نہیں ہوتی بس جتنا میں لکھ کر بتلا دیتا ہوں بس کسی حد تک ان کو معلومات ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کو کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہے کیا نہیں جب یہ بد بط... میں جس طرح مختصر کر رہا ہوں جب یہ بد منع ہے تو آپ دیکھیے کہ زمین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا اس کے پیروکاروں نے نسرانیوں نے عیسائیوں نے اس کی لاش کو دفن کیا دفن کر کر جیسے ہی جو وہ آئے ہیں زمین نے اس کی لاش کو پھینک دیا کسی نے بتلایا تو پھر گئے اور ان کو یہ خیال ہوں, آنے لگا کہ مسلمانوں نے اس کی لاش کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوگا چنانچہ دوبارہ پھر دوسری جگہ پر اس سے گہرا گڑھا کھودا اور اس میں اس کو دبایا پھر یہ واپس جب آئے ہیں تو پھر جو ہے زمین نے اس کی لاش کو اور اس کے جسم کو باہر پھینک دیا پھر ان کو یقین ہو گیا کہ نہیں یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے اور دوبارہ دوبارہ پھر انہوں نے اس کو دفنانے کی اور اس کو جو ہے گڑھے میں تاپنے کی کوئی کوشش نہیں کی اس سے کیا نتیجہ نکلا اس سے کیا ثابت ہوا ثابت یہ ہوا کہ گستاد رسول کو زمین بھی قبول نہیں کرتی ہے استاد رسول کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تارا دنیا میں اس کو رسوا فرما دیتا ہے اور خسرت آخرہ جو ہے وہ بن جاتا ہے تو یہ واقعات کتابوں میں موجود ہیں اور چھوٹی موٹی کتاب نہیں علامات نبوت میں امام بخاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے دیکھا جا سکتا ہے تو یہ واقعات اس لیے رونما ہوئے اس اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظاہر فرمائے گئے تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ عبرت حاصل ہو جائے اور یہ سبق حاصل ہو جائے کہ سرکار تو عالم اور اس کے نبی کی بارگاہ میں جو ہے بہت مدت بن کر رہنا ہے وہاں جو ہے کہ ایسے رہنا ہے کہ جس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ان کی بارگاہ کے آداب تعلیم فرمائے ہیں اور اسی طرح کے واقعات تو ایک دو نہیں ہے بلکہ متعدد واقعات ہیں ان میں سے ایک کے واقعات میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں ایک شخص تھا کہ جو سرکار دو کے بارے جب گفتگو کرتا تو جناب بہ ٹیڑھا کر لیتا یعنی اس طرح سے تبصر اور اس طرح سے مذاق اڑایا کرتا تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت برداشت فرمایا آخر کار جب آپ کو متعدد بار بتلایا جانے لگا اور آپ سے یہ عرض کیا جانے لگا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص جو ہے وہ اس طرح سے ٹیڑھا منہ کر کے آپ کی نقلیں اتارتا ہے اور آپ کے بارگاہ میں اس طرح سے جو ہے وہ بے ادبی گستاخی کرتا ہے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ کن کا دار ایسے ہی ہو جائے جیسا وہ کرتا ہے ٹیڑھے ٹیڑھا منہ کر کر میری نقلیں اتار رہا ہے کون کزالے کا دالکہ? ایسا ہی وہ ہو جائے جنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضور نے جیسے یہ ارشاد فرمایا اس کا منہ ٹیڑا ہو گیا وہ اس کا منہ ہلتا رہتا تھا لاکھ کوشش کرتا تھا لیکن وہ منہ ٹیڑا ہی رہتا تھا اور ٹیڑھا ہی رہا اور دنیا سے جو ہے وہ جناب غرط ختم غرب ہو گیا دنیا سے جو ہے وہ جناب چلا گیا لیکن اس کا منہ جو ہے وہ اسی طرح سے ٹیڑا رہا کیسے نہ ہو کہ جس جس زبان سے جو ہے یہ کن قدالب کے الفاظ ادا ہوئے تھے وہ زبان جس کو سب ان کن کی کنجی کہیں وہ زبان تو وہ ہے کہ جب اس سے کوئی ارشاد ہو جاتا ہے کوئی حکم بیان ہو جاتا ہے اور اس زبان سے جب بھی کوئی جو ہے الفاظ ادا ہو جائیں تو پھر وہ رد نہیں ہوتے ہیں وہ ویسے ہی جو ہے ان کا جو ہے دیکھنے میں آتا ہے تو وہ زبان جس کو سب ان کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت لکھو السلام کہ اللہ تبارک نے سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اختیار عطا فرما دیا ہے ان کو یہ مقام عطا فرما دیا ہے کہ جس کے بارے میں چاہتا وہ ارشاد فرما دیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسے ہی فرما دیتا ہے ویسے ہی کر دیتا ہے زبان نبوت سے جو ہے نکلے ہوئے الفاظ گا نہیں ہو سکتے تھے ضائع نہیں ہو سکتے تھے اس لیے کہ وہ اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے وہی کچھ ارشاد ہوتا ہے جو مشیت الہی ہوتا ہے اس زبان سے کوئی بات اور کوئی کلمہ ایسا نہیں نکلتا کہ جو مشیت الہی کے مطابق نہ ہو قرآن جو اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ وہ اپنی زبان سے مجھے ارشاد نہیں فرماتے وہی وہ مجھے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے وہی وہ ہوتا ہے تو یہ بویا کہ اللہ کی طرف سے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان پر یہ کلمات جاری کون جی کا لب لبا اور پیغام یہ ہے کہ عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم و تقریب ہی کافی نہیں بلکہ ان سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں اس ذات گرامی سے جس چیز کو بھی نسبت ہو گئی ہے ہر اس چیز کی تعظیم و تقریم بجا لانا اپنے لیے باجب المان اور اپنے لیے لادم عمل کر لینا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے ان کی مسجد ان کا ممبر ان کی احادیث ان کی ان کی ادواد منتحرات ان کی آل اولاد ان کے صحابہ غرضی کہ جس چیز کا بھی تعلق سرکار دو علم سے قائم ہو گیا ہے ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ اس کا ادب کرے اس کی تعلیم کرے اسی میں جو ہے ہمارے لیے کامیابی ہے اور اسی میں لیے اسی میں ہمارے لیے نشرت و تق تقریم ہے اور اسی میں ہمارے لیے کامرانی ہے اللہ تبارک تعالیٰ مسلمان کو عمل کی توفی بنایات فرمائے باخابان الحمدللہ